برّان على قلوبهم ما كانوا ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی سیاہی ان کے دلوں پر چڑھ گئی ہے یہاں لفظ کلّا اس زوم باطل کی تردید کے لیے ہے کہ قرآن کریم گزشتہ قوموں کے قصے اور واقعات ہیں کہا گیا کہ یہ تو اللہ کی برحق اور کھلی کتاب ہے جس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا روحانی امراض کے لیے شفا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر و معاصی نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے جس کے سبب وہ معرفت حق سے محروم ہو گئے ہیں اور اللہ کی کتاب عظیم کے بارے میں ایسی غلط بات اپنی زبان پر لاتے ہیں اور ان کے کفر و معاصی کی ایک دوسری سزا انہیں یہ ملے گی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کی دید سے محروم کر دیے جائیں گے سورت القیامہ آیت بائیس تیئیس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے وجوہ اذن ناظرہ ناظرہ اس روز بہت سے چہرے تر تازہ اور بارونق ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے معلوم ہوا کہ مومنین اپنے رب کو دیکھیں گے اور کفار اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں گے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ اس سے مقصود ان کی ذلت و رسوائی کی مثال بیان کرنی ہے اس آدمی کے مانند جسے بطور اہانت بادشاہ کے دربار میں جانے سے روک دیا جاتا ہے قطعہ اور ابن ابی ملائکہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور ان پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا مجاہد کا قول ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عزاز و اکرام سے یکسر محروم کر دیے جائیں گے